بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اور طالبات اسلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے آٹھویں لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ باقی لیکچرز کی طرح اس لیکچر کو بھی آپ معلومات افزا انفارمیٹو اور دلچسپ پائیں گے اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا تو ساتھیوں پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈی نارملائزیشن کے بارے میں بات چیت شروع کی تھی اور جب لیکچر ختم ہوا تو ہم ٹیبل کلیپسنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے جو کہ ایک ڈی نارملائزیشن کی ٹیکنیک ہے آج کا لیکچر خاص طور پہ بلکہ صرف اور صرف ڈی نارملائزیشن کی ٹیکنیکس کے بارے میں ہی ہے ہم ڈی نارملائزیشن کی مختلف ٹیکنیکس کے بارے میں بات کریں گے میں آپ کو ان کی مثالیں بھی دوں گا ایکچول مثالیں اور کچھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈی نارملائزیشن کسی خاص صورت میں کرنے سے کیا فائدہ ہو جاتا ہے اور کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد کا لیکچر جو لیکچر نمبر نائن ہے اس میں ہم صرف اور صرف ڈی نارملائزیشن کے ایشوز کے بارے میں بات کریں گے اس لیے کہ ڈی نارملائزیشن صرف ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے سب کو ہی فائدہ ہو جاتا ہے اس کے اور بھی ایشوز ہیں جن کو ہم نقصان بھی کہہ سکتے ہیں ان کو ہم ڈرا بیکس بھی کہہ سکتے ہیں لیکن پرفارمنس ڈیگریڈیشن یا میموری کی ریکوائرمنٹ زیادہ بہتر لفظ ہوگا تو ساتھیوں ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک سے جو کہ ہے ٹیبل اسپلٹنگ ٹیبل اسپلٹنگ یا اسپلٹنگ ٹیبل سے کیا مطلب ہے اس کا ایک تو بڑے واضح مطلب ہے وہ یہ کہ ٹیبلز کو توڑ دیا جائے آپ تھوڑے سے حیران بھی ہوں گے شاید سرپرائزڈ ہوں کہ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے ڈی نارملائزیشن کی ٹیکنیک کے بارے میں بات کی تھی وہ ٹیبل کلیپسنگ تھی یعنی کہ آپ نے ٹیبلز کی تعداد کو گھٹا دیا تھا ٹیبلز کو جوڑ دیا تھا یہاں ہم ایک اور بات کر رہے ہیں یعنی کہ ٹیبل اسپلٹنگ یا اسپلٹنگ آف ٹیبلز یہاں ہم ٹیبلز کو توڑ دیں گے یعنی کہ ٹیبلز کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا ٹیبلز کے توڑنے کے بارے میں میں نے آپ کو مختصر طور پہ پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ٹیبلز کو ہم ہوریزونٹلی بھی سپلٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ورٹیکلی بھی سپلٹ کر سکتے ہیں اور ان دونوں کی کمبینیشن بھی ہو سکتی ہے یہ صرف ڈپینڈ کرے گا کہ اپلیکیشن سینیریو کیا ہے پرفارمنس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کیوریز کا نیچر کیا ہے اور بہت سارے ایشوز جن کا ہم بات کریں گے ذکر کریں گے ٹیبل سپلٹنگ ٹیبل آپ کے سامنے ہے جس میں کے کالم اے کالم بی اور کالم سی ہے جب ہم اس ٹیبل کو ورٹیکلی اسپلٹ کرتے ہیں ورٹیکلی اسپلٹ کر کے دو ٹیبلز بن جاتے ہیں جس میں ایک کا نام میں نے دیا ٹیبل انڈر اسکور وی ون یعنی کہ ورٹیکل اور دوسرے ٹیبل کا نام دیا ہے ٹیبل انڈر اسکور وی ٹو یا ویٹیکل سپلٹ 2۔ آپ ایک بات غور کریں کہ دونوں ٹیبلز میں ایک کالم کامن بھی ہے جو کہ کالم اے ہے اسی طرح ورٹیکل اسپلٹنگ کے بعد ہم ہاریزونٹل اسپلٹنگ کی مثال دیکھتے ہیں جو کہ سلائڈ میں نیچے کر کے ہے یہاں پہ جو نمبر آف کالمز ہے ان کی تعداد میں کوئی چینج نہیں آیا لیکن دو ٹیبلز بن گئے ہیں یعنی کہ ٹیبل انڈر اسکور ایچ ون اینڈ ٹیبل انڈر اسکور ایچ ٹو ٹیبل جب ہم ہاریزونٹلی اسپلٹ کرتے ہیں تو ہاریزونٹل اسپلٹنگ میں کالمس چینج نہیں ہوتے جتنے کالم اوریجنل ٹیبل میں موجود تھے اتنے کے اتنے کالم نئے ٹیبلس میں بھی موجود رہتے ہیں. صرف ٹیبلز کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں میں آپ کو ایک مختصر سا فائدہ بتاتا ہوں اس کی ڈیٹیل میں بھی چلتے ہیں ہم مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ نارملائزیشن کے لیکچر میں میں نے آپ کو ایک یونیورسٹی کی مثال دی تھی جس کے مختلف کیمپس ہیں اور اس میں کچھ لوگ کسی ایک کیمپس کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں کچھ اسٹوڈنٹس کسی ایک کیمپس کے اندر ہیں تو ہاریزونٹل اسپریٹنگ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ٹیبل کو اس طرح بریک کر لیں کہ ایک کیمپس کے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا اور ریکارڈس ایک ٹیبل میں چلا جائے اور دوسرے کیمپس کے اسٹوڈنٹس کے ڈیٹا اور ریکارڈ دوسرے ٹیبل میں چلا جائے یہ ہاریزونٹل اسپریٹنگ کی مثال ہے تمام کے تمام کالمس دونوں ٹیبلز میں جاتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہاریزونٹل کا فائدہ کیا تھا تو ہم ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں اسپلٹنگ ٹیبل ہارجونٹلی اس کا فائدہ ایک بڑا آویس ہے کہ میں نے اگر ایک ایسی کیوری چلانی ہے جس میں ایک اسپیسیفک کیمپس کے بارے میں بات چیت کرنی ہے یا کسی ایک اسپیسیفک کیمپس کے بارے میں سوالوں کے جواب چاہیے تو مجھے خام خام میں باقی کیمپس کے ریکارڈز دیکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو مثال تھی صرف اسی اگزامپل کے ریفرنس سے جو کہ نارملائزیشن کے کیس میں آپ کو بتائی گئی تھی لیکن جو ایکچول گول ہے ہارزونٹل اسپلٹنگ کا وہ زیادہ ان دی کانٹیکسٹ آف پیرلائزیشن آتا ہے عام طور پہ ڈیٹا ویئر ہاؤز انوائرمنٹ میں ملٹیپل سی پی یوز ہوتے ہیں ملٹیپل سی پی یوز رکھنے کی ریزن بڑی سیدھی اور سادی سی ہے جیسے آپ نے آٹھویں جماعت سے یہ سوال میس میں دیکھے ہوں گے کہ اگر ایک شخص ایک دیوار کو اتنے فٹ اتنے دنوں میں بناتا ہے تو پانچ لوگ کتنے دنوں میں بنائیں گے یقیناً وہ جتنا شخص نے ایک نے ٹائم لیا تھا اس سے کم ہی ٹائم لیں گے کتنا لیں گے اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے تو چونکہ ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بات کرتے ہیں ملینز آف روز کی یا بعض صورت میں پر بلینز آف روز بھی ہو سکتی ہیں تو اس صورت میں اس کو تیز پروسیس کرنے کے لیے ہمیں پیرل آرکیٹیکچر اور پیدل ہارڈ ویئر چاہیے ٹھیک ہے جی تو جب پیرل آرکیٹیکچر اور ہارڈ ویئر ہے تو جب تک وہ ساری مشینیں پیرل میں کام نہیں کریں گی ایک ساتھ کام نہیں کریں گی تب تک تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا پرفارمنس حاصل نہیں ہوگی تو ایک گول ہارجونٹل اسپلٹنگ کا یہ کہ آپ نے ٹیبل کو اسپلٹ کیا آپ نے کچھ ریکارڈس اس ٹیبل کو دیے کچھ اس ٹیبل کو دیے اگر دو ٹیبل ہیں اگر دو اسپلٹس ہیں اگر دو سی پی ہیں اگر سی پی یو زیادہ ہیں تو اکارڈنگلی اسپلٹنگ بھی زیادہ ہوگی تو جب آپ ٹیبل کو اسپلٹ کر کے سی پی یوز پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے تو سی پی ان پہ پیرل میں کام کریں گے آپ کی کیوری ایک ہوگی لیکن وہ پیرل میں ہوگی تو ہاریزونٹل سپلٹنگ کا ایک فائدہ پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب فائدہ بلکہ گول زیادہ مناسب لفظ ہے اب ہاریزونٹل سپلٹنگ کے ہم اگلے گول کی طرف چلتے ہیں ہاریزونٹل سپلٹنگ کا اگلا گول کا بھی تعلق پرفارمنس ہی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس کے ساتھ میں نے یہ لیکچر سٹارٹ کیا تھا شروع کیا تھا کہ آپ کے کیوری کے اندر اکثر ویئر کلاس ہوتا ہے اور ویئر کلاس کے اوپر فلٹرنگ ہوا کرتی ہے فلٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک کیوری کی مثال دیتا ہوں کہ ان سٹوڈنٹس کا مجھے ریکارڈ بتائیں جن کا جی پی اے یہ ہے ٹھیک ہے جی جو اس ڈسپلن میں رجسٹرڈ ہیں یہ انہوں نے کورسز لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم ویئر کی بات کر رہے ہیں اور ویئر ان کا کیمپس اس سے کراچی اب جب ہم کراچی کیمپس کی بات کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جو ریکارڈز سکین ہوں گے سکیننگ کو اتنا اچھا لفظ نہیں ہے کیونکہ انڈیکسنگ کے کانٹیکٹ میں سکیننگ نہیں ہوتی بلکہ پوائنٹ بیس ریٹریول ہوتا ہے چلیں آپ بات سمجھ ہی رہے ہیں تو جب ویئر کلاس سارے ٹیبل پہ چلے گا یا ان روز کو بھی دیکھے گا جو کراچی کے بارے میں نہیں ہیں تو یقیناً زیادہ وقت لگے گا زیادہ ٹائم لگے گا تو ایک گول جو ہاریزونٹل سپلٹنگ کا یعنی کہ جو دوسرا گول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ٹیبل کو سپلٹ کر دیں گے آپ اسلام آباد کا ریکارڈ الگ رکھ دیں گے کراچی کا الگ رکھ دیں گے لاہور کا الگ رکھ دیں گے تو جس وقت آپ کیوری چلائیں گے جس کیوری کا تعلق کسی ایک اسپیسیفک شہر سے ہوگا تو ایک بات میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی آج کچھ بتاتا ہوں زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں کیوری آپٹیمائزر بھی ہوتا ہے جو کہ اسمارٹ کیوری آپٹیمائزر ہوتا ہے یہ دو قسموں کے ہوتے ہیں ایک رول بیسڈ ہوتا ہے کاسٹ بیسڈ ہوتا ہے تھوڑی سی ڈیٹیل اگلے لیکچرز میں آئے گی لیکن زیادہ ڈٹیل کا تعلق اس کور سے نہیں ہے تو وہ آپٹیمائزر یہ دیکھ لے گا کہ یہ کیوری ایک ایسے شہر کے بارے میں آئی ہے جس کے بارے میں آلریڈی ایک ہارزونٹل سپلٹنگ ہوئی بھی ہے تو سیدھی سی بات ہے اگر آپ نے کریں کہ ان این ایوریج پانچ شہر ہیں آن آن ایوریج برابر کی ڈسٹریبیوشن ہے روز کی تو جب آپ نے اس میں سے ایک ہارزونٹل اسپیٹ نکال دی اور صرف اسی پہ کیوری چلائی تو بہت زیادہ آپ کو اسپیڈ اپ ملے گا ہو سکتا ہے آپ کو پانچ سو گنا تک اسپیڈ اپ مل جائے تو یہ ایک دوسرا گول ہے ہاریزونٹل اسپلٹنگ کا اب ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ہارزونٹل اسپلٹنگ کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ کیا ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک تو گول ہو گیا اور اس گول کے کچھ آپ شوٹس بھی ہیں کچھ فوائد ہیں وہ فائد کیا ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے ہارزونٹل اسپلٹنگ کے گولس کی اور ہم نے دو گولس کے بارے میں بات کی اب ہم بات کرتے ہیں ہاریزونٹل اسپلٹنگ کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں یا فوائد کے بارے میں ہاریزونٹل اسپلٹنگ کے بہت سے فوائد ہیں سارے فائد کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا جا سکتا ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہم صرف چند کے بارے میں بات کریں گے ہوریزونٹل سپلٹنگ کا ایک فائدہ سیکیورٹی کا ہے سیکیورٹی سے مطلب کیا ہوا سے ہم نے ٹیبل کو اس فارم میں لائے ہوئے تھے جو ریکوائرڈ تھا ہمارا پرفارمنس کے حساب سے اور موسٹ پرابلی وہ تھرڈ نارمل فارم میں ہی ٹیبل تھا ٹیبل کو مختلف لوگ ایکسیس کر رہے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ڈسیزن میکرز صرف ایک ہی ہے یعنی کہ ڈسیزن میکر ہے ڈسیجن میکرز ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں اس لیے ضرورت پڑ سکتی ہے کمپنی پالیسی کی بنا کے اوپر ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن کمپنی پالیسی کی بیسس پہ یہ ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کچھ ڈسیجن میکرز یا ایک ڈسیجن میکر ٹیبل کا ڈیٹے کا ایک حصہ دیکھ سکے اور کچھ لوگ ٹیبل کے کچھ اور حصے کو دیکھ سکیں وغیرہ وغیرہ جب آپ ہارزونٹل سپلٹنگ کرتے ہیں تو آپ نے ٹیبل کے نیچرلی حصے بکھرے کر دیے پیسز کر دیے ٹیبل کے آپ نے. جب آپ نے ٹیبل کے پیسز کر دیے تو جس وقت کوئی کیوری رن ہوتی ہے جب ایک اینڈ یوزر کیوری چلاتا ہے تو اس کو آپ سارا ٹیبل نہیں دکھا رہے وہ سارا ٹیبل دیکھ ہی نہیں سکتا مطلب اگر وہ کوشش بھی کرے تو انلیس اینڈل کہ وہ کوئی ایسی کیوری لکھے جو ٹیبلز کو جوڑے وہ ٹیبلز کو نہیں دیکھ سکتا تو آپ غور کریں کہ آٹومیٹکلی اس میں ایک سکیورٹی کا لیول ایڈ ہو جاتا ہے شامل ہو جاتا ہے تو سیکیورٹی آ جاتی ہے مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ ایک لگ ایک ڈسیزن میکر ایک حصہ دیکھ رہے ہیں باقی کچھ اور حصہ دیکھ رہے ہیں یہ تو سیکیورٹی کا اسپیکٹ ہو گیا اس کے بعد ایک اور جو کہ ایڈوانٹیج ہے اس کا اس کا کچھ تعلق ہوریزونٹل اسپرٹنگ کے گول کے ساتھ بھی ہے اور وہ تعلق یہ ہے کہ مختلف کیوریز مختلف کیوریز چلتی ہیں ڈیٹا بیئر ہاؤس انوائرمنٹ میں اور وہ مختلف ٹیبل کے حصوں کو ایکسیس کر سکتی ہیں اور ایکسیس کر رہی ہوتی ہیں اس لیے اگر ہر کیوری سارے کے سارے ٹیبل کو دیکھے گی تو آبویسلی اس کا رسپانس بڑھ جائے گا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ ٹیبل کو اس طرح بھی سپلٹ کر سکتے ہیں اس طرح بھی حصے بنا سکتے ہیں کہ جو مختلف کیوریز نے ٹیبل کے مختلف حصوں کو دیکھنا تھا ان کی پرفارمنس آپٹیمائز ہو جائے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے جیسے میں آپ کو ایک انرجی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کپڑے ہیں آپ کے پاس جوتے ہیں اور مختلف لوازمات ہیں جو کہ گھر میں رہنے के लिए چاہیے ہوتے ہیں اب آپ اگر کیمپنگ کے کی جاتے ہیں کیمپنگ کے کی جائیں گے تو اب یہ تو نہیں کہ آپ سوٹ پہن کے جائیں یا اگر آپ شادی میں جا رہے ہیں تو آپ کو بیگ پیگ لے کے نہیں جائیں گے ہاتھ میں پانی کی بوتل اٹھا کے لے کے نہیں جائیں گے ٹھیک جی؟ مقصد میرا کہنے کے یہ ہے کہ آپ نے جو گھر میں آپ کے پاس چیزیں ہیں ان کے آپ نے مختلف حصے بنائے ہوئے کچھ فیزیکلی آپ نے سپریٹ کیا کچھ کو لاجیکلی سپریٹ کیا تو آپ سیر کے لیے جاتے ہیں کہ دور کیمپنگ کے کی لیے جاتے ہیں تو آپ ان حصوں میں سے ایک حصہ چیزوں کا اٹھا لیتے ہیں سپلٹنگ ہے یہ جب آپ کسی شادی میں جاتے ہیں تو پھر آپ کیمپنگ کا سامان ساتھ لے کے نہیں جاتے اگر آپ لے کے جائیں گے تو جو لوگوں نے مذاق اڑانا ہے وہ تو اڑانا ہی ہے آپ کو خام خواہ تکلیف بھی ہوگی تکلیف ان ٹرمز آف پروسیسنگ ٹائم ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ تو مقصد کہنے کہ یہ ہوا کہ چونکہ آپ نے ٹیبل کے مختلف حصے کر دیے اور ہر حصہ کیوری کے لیے آپٹیمائز کر دیا اس لیے آپ کو پرفارمنس اچھی مل جائے گی ہاریزونٹل سپلٹنگ سے اب ساتھیوں دو اور گولز ہیں جو کہ ہاریزونٹل سپلٹنگ کے ہیں ہم ان گولز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہاریزونٹل سپلٹنگ کے اور گولز کیا ہیں اس جس گول کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں یعنی کہ جو تیسرا گول ہے آئی ایم سوری جو کہ تیسرا ایڈوانٹیج ہے اس کا تعلق پہلے گول کے ساتھ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے گول کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں ہم پروسیسنگ کے لیے ملٹیپل پروسیسرس رکھتے ہیں اور ملٹیپل پروسیسرس کے اوپر ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے اور پیرل میں اس ہارجونٹل پارٹیشن پہ کیورنگ ہوتی ہے اب جب آپ نے ڈیٹا ڈسٹریبیوٹ کر دیا ملٹیپل پروسیسرس کے اوپر تو کسی وجہ سے ایک پروسیسر کریش کلیپس کر گیا کوئی ایکسپشن کنڈیشن آئی کور ڈمپ ہوا پروسیسر بند ہو گیا یا کوئی صاحب وہاں سے چلتے ہوئے جا رہے تھے اور ان کا ٹانگ جو تھی وہ کسی تار میں پھنسی جا کے اور وہ تار پاور کارڈ تھی نکل گئی نیٹورک کیبل نکل گئی یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وہ پروسیسر ڈاؤن ہو گیا اب آپ ساتھیوں غور کریں کہ اگر آپ کا سارا کا سارا ٹیبل ایک پروسیسر پہ ہوتا ہے اور اس پروسیسر کی نیٹورک کیبل نکل جاتی یا پاور کیبل ہٹ جاتی یا کچھ اور ریزن ہو جاتا تو پورا کا پورا ٹیبل ان اویلیبل ہو جانا تھا جو ڈسیزن میکرز تھے وہ پورے کے پورے ٹیبل کو ایکسیس نہ کر پاتے ڈی گریڈ کیا ہونا وہ تو ایکسیسبلٹی ہی ختم ہو جاتی اور اگر ان کو یہ پتہ نہ چلتا کسی وجہ سے کہ ٹیبل پورا ڈاؤن ہے تو وہ گیس کرتے رہتے سوچتے رہتے کہ کیا ہو گیا وہ یہ بھی سوچ رہے ہوتے کہ شاید ہم نے کیوری کوئی ایسی رن کر دی ہے کہ ویئر ہاؤس کسی لوپ میں چلا گیا ہے اور وہ ہمارے جواب نکال رہا ہے پتہ چلتا کہ سرور ہی ڈاؤن ہو چکا ہے تو میرے خیال ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جب میرے پاس فار ایگزامپل چار سرور ہیں اگر چار سرور ہیں اور میں نے ٹیبل کی چار پارٹیشنز کی ہوئی ہیں ہوریزونٹل پارٹیشنز کی ہوئی ہیں تو جب کوئی سرور کریش کرتا ہے اگر کوئی سرور کریش کرتا ہے تو تین سرور پھر بھی اویلیبل ہے ازیومنگ ٹیبل کو ہم نے ایکول سائز میں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا تو 75% فائیو پرسینٹ آف دا ویئر ہاؤس از اپ ایک پروسیسر کراس کریش کیا تو 75% فائیو پرسینٹ آف دا ویئر ہاؤس از اپ ان پارٹیشن انوائرمنٹ اگر پارٹیشن انوائرمنٹ نہ ہوتی ایک پروسیسر کراس کرتا کریش کر جاتا تو ساری کی ساری ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جو ٹیبلس تھیں یا جو بھی آپ کا اسکیم تھا وہ سارا ان اویلیبل ہو جاتا تو پتہ ہی چلا کہ اس میں ایک گریس فل ڈی گریڈیشن ہے گریس فل کا مطلب ہے کہ سسٹم ایک دم دھڑام سے نہیں گر جاتا بلکہ کچھ حصہ ڈاؤن ہوتا ہے پھر کچھ حصہ ڈاؤن ہوتا ہے اور ڈیٹا ویلا آپ کو اویلیبل رہتا ہے تو یہ ایڈوانٹیج ہو گیا ہارزونٹل سپلٹنگ کا تیسرا ایڈوانٹیج اب ہم چوتھے ایڈوانٹیج کی طرف آتے ہیں چوتھا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے آپ کسی کتاب میں دیکھیں تو آپ کو آئی او کے ریفرنس سے بتایا جائے یعنی کہ ان پٹ آؤٹ پٹ چوتھا ایڈوانٹیج لیکن میں اس کو ذرا زیادہ کمپیوٹر سائنس کے ریفرنس سے دیکھنا پسند کرتا ہوں آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرز میں یا الوریدم کے کورس میں بی ٹریز پڑھے ہوں گے بی ٹری کا آپ کو پتہ ہے کہ بی ٹریز ایسے ڈیٹا سیٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ڈیٹا سیٹس اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ مین میمری میں ریزائڈ نہیں کر سکتے مین میموری میں نہیں آ سکتے اور بی ٹری ایک بیلنس ٹری ہوتا ہے اب ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے دماغ کے اندر وہ بی ٹری کا سارا کانسیپٹ لے کے آئیں کیونکہ بی ٹری کی میں ڈیٹیل میں مثال دوں گا اور انشاءاللہ آپ سمجھ بھی پائیں گے تو ساتھ ہی ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں جب ہم ایک بی ٹری کریئٹ کرتے ہیں جو کہ بیلنس ہوتا ہے یعنی کہ ہر لیف کا روٹ سے فاصلہ برابر ہوتا ہے تو اس بی ٹری میں جتنے روز کو وہ ایکسیس کر رہا ہوتا ہے یا جتنی اس کو ہم کیز کہتے ہیں ڈیٹا اسٹرکچر کی انوائرمنٹ میں تو وہ جتنے کیز کو بیٹری کی جو لیف نوڈ ایکسیس کرتی ہے یا جتنی کیز آپ نوڈ میں اسٹور کرتے ہیں آپ اگر ان کیز کی تعداد بڑھاتے جائیں گے کیز کی تعداد بڑھائیں گے تو نوڈ کے سائز پہ بھی افیکٹ پڑے گا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو اگر آپ ٹیبل کو کاٹ دیں گے ہارزونٹلی سپلٹ کر دیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو کیز آپ نے سٹور کرنی ہے بی ٹری کے اندر ان کیز کی تعداد کم ہو جائے گی جب ان کیز کی تعداد کم ہوگی تو بی ٹری کی ہائٹ کم ہو جائے گی سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ ایک فکس سائز سے بڑی نوڈ نہیں رکھ سکتے بی ٹری کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سرٹن نمبر آف کیز آپ ایک نوڈ میں رکھ سکتے ہیں تو جب آپ کی کیز زیادہ ہوں گی تو آپ کا بی ٹری بڑا ہوگا بڑے سے مطلب یہ ہوا کہ اس کی ہائٹ زیادہ ہوگی اس لیے کہ نوڈ کا سائز فکس کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی تو جب آپ کیز کی تعداد گھٹا دیں گے کم کر دیں گے تو بی ٹری کی ہائٹ کم ہو جائے گی بی ٹری کی ہائٹ سے فائدہ کیا ہوا اسی کو سمجھایا فائدہ کیا ہوا بیٹری کی ہائٹ گھٹانے کا فائدہ یہ ہے کہ اب جب آپ کیوری کر کے کسی ریکارڈ کو نکالنا چاہیں گے تو جس ٹری میں آپ نے روٹ سے لے کے لیف تک جانا ہے اس کی ہائٹ کم ہو چکی ہے اور اس کی ہائٹ کا کم ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جن نوڈس کو آپ نے رستے میں ٹچ کرنا تھا ان نوڈس کی تعداد کم ہو گئی ہے اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے بی ٹری میں جب ہم نوٹ کو ایکسس کرنے یا ٹچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پورا ایک آئی او ہوتا ہے آئی او مینس ان پٹ آپریشن ہوتا ہے تو جب آپ کے آئی اوز کم ہو جائیں گے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا شاید پچھلے لیکچر میں کہ مین میموری ایکسیس ٹائم جو ہے ایس ریفرنس ٹو سیکنڈری اسٹوریج سیکنڈری اسٹوریج ایک لاکھ گنا زیادہ ہوتا ہے تو جب آپ کے آئی او کم ہو جائیں گے تو کا گھٹ آپ کو جلدی جواب ملے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آ ہوگی کہ بی ٹری کے کانٹیکس میں جب ہاریزونٹل اسپیٹنگ کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے ویسے بی ٹری جب ہم انڈکسنگ کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے تو اس کے میں آپ کو مزید فائدے نقصان اور ایشوز بتاؤں گا کہ بی ٹری کے کی کیا ایشوز ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ ہاریزونٹل اسپیٹنگ کیا ہے ہارزونٹل کے گولس کیا ہیں؟ اور ہاریزونٹل اسپلٹنگ کے ایڈوانٹیج کیا ہے تو اب ساتھ ہم چلتے ہیں طلبہ و طالبات ورٹیکل کی طرف تو ورٹیکل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ورٹیکل میں کیا ہوتا ہے ورٹیکل اسپلٹنگ میں ٹیبل کو آپ اس طرح سے کاٹتے ہیں ٹھیک ہے جی جب آپ نے ٹیبل کو اسپلٹ کیا آپ نے اس طرح سے کاٹ دیا ٹیبل کو آپ نے ایسے کر کے ٹیبل کو کاٹا آپ نے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے کالمز ایک اسپرٹ میں چلے جائیں گے اور باقی کالم کسی اور اسپرٹ میں چلے جائیں گے یا ایک گروپ آف کالمز ایک پارٹیشن میں جائیں گے اور ایک گروپ آف کالمز ایک پارٹیشن میں چلے جائیں گے تو اس کا ایک فرق جو ہوریزونٹل اسپرٹنگ کے مقابلے میں تھا وہ یہ ایک, ایک تو آبویس جو اس کا فرق ہے وہ تو سامنے ہی ہے آپ کے ہوریزونٹل اسپریٹنگ میں آپ سارے کے سارے کالمس کو لے کے ساتھ چلے تھے ان ایچ پارٹیشن لیکن ورٹیکل اسپلٹنگ میں سارے کالمس کو لے کے ساتھ نہیں جاتے گروپ آف کالمس گو انٹو ون اسپلٹ اور پارٹیشن اینڈ گروپ آف کالمس گو انٹو ٹو اسپلٹ اور پارٹیشن تو یہ تو ایک بات ہو گئی اس کی لاجیکل یا کسی حد تک اس کی فزیکل بھی ہے میں کسی حد تک کیوں کہہ رہا ہوں کہ کسی حد تک لاجیکل کسی حد تک فزیکل یہ میں آپ کو آخری پوائنٹ میں بتاؤں گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورٹیکل اسپلٹنگ کا فائدہ کیا ہے اس لیے کہ ہم جو بھی چیز کریں گے اس کی ایک کاسٹ ہے جب آپ سپلٹ کر رہے ہوں گے تو عام طور پہ آپ کا ڈیٹا ویئر ہاؤس سرور اویلیبل نہیں ہوگا اور ڈیٹا ویئر ہاؤس کو آپ رکھنے کا خرچہ آتا ہے اس کے لوگ ہیں سپورٹ کے سٹاف ہیں بجلی کا خرچہ ہے ایئر کنڈیشنگ کا خرچہ ہے اور بہت سے خرچے ہیں مقصد میرا کہنا کہ یہ ہے کہ کمپنی کی یہ خواہش ہوتی ہے اور صحیح خواہش ہوتی ہے کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے یا جس چیز میں ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے اپ ہو اٹ should be up and running most of the time جب ہم اسپلٹنگ کر رہے ہوں گے تو بہتر یہ ہوگا کہ اس وقت ڈیٹا بیراؤز ایکسیسیبل نہ ہو تو میں بات کر رہا تھا سپلٹ کے فائدے کی اسپلٹ کے فائدے کی بات یہ ہے ورٹیکل سپلٹ کے فائدے کی کیا بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کالمس ایسے ہو سکتے ہیں آپ کے ٹیبل کے اندر کہ جو کالمز آپ کی کیوری میں تو استعمال نہیں ہو رہے کیوری میں آپ ان کو استعمال نہیں کرتے لیکن وہ ٹیبل کا تو حصہ ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں وہ ٹیبل کا یقیناً حصہ ہے اس کو ہم ایکسٹرا بیگیج کے طور پہ کہہ سکتے ہیں ایکسٹرا بیگیج کا مطلب یہ ہوا ایک انالیجی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی فالتو چیز مطلب جس کو آپ ساتھ تو لے کے جا رہے ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کی میں کیا مثال مثال اس کی یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں چلو جی میں اپنا بستر بند بھی ساتھ لے کے چلوں کہ اس لیے کہ جی میرے گھر میں بستر بند رکھا ہوا ہے یا آپ کی گاڑی میں بستر بند رکھا ہوا تھا یا کوئی بکسے رکھے ہوئے تھے اور کہیں جانے کا پروگرام بن گیا دوستوں کے ساتھ تو وہ سامان تو نکالا نہیں گاڑی میں سے اور دوست بھی ساتھ بٹھا لیے اب چونکہ آپ نوجوان لوگ ہیں آپ چاہتے ہیں گاڑی ذرا تیز چلے ٹھیک ہے جی کیونکہ سپیڈ تھریلس تو گاڑی تو تیز چل کے نہیں دکھائے گی آپ کو اس لیے کہ اس میں ایکسٹرا بیگیج ہے تو ورٹیکل اسپریٹنگ کا فائدہ یہ ہے کہ یو گیٹ ریٹ آف دا ایکسٹرا بیگیج جب آپ اس ایکسٹرا بیگیج سے آزاد ہو جاتے ہیں تو جس ٹیبل کو آپ ایکسس کرتے ہیں اس کا ہیڈر کا سائز چھوٹا ہوتا ہے نہ صرف ہیڈر کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا ابھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے طالب علم اور طلباء و طالبات کہ یہ کیا چیز ہے اکسٹرا بیگیج کیا چیز ہے اکسٹرا بیگیج وہ کالمز ہیں وہ کالمز ہیں کہ جو مثال کے طور پہ جن میں ٹیکسٹ بہت زیادہ ہے ٹیکسٹی کالمز ہیں جس میں ٹیکسٹ کانٹینٹ بہت زیادہ ہے تو آپ یہ کریں گے کہ اگر آپ اس ٹیکسٹ کانٹینٹ کو اپنے کیوری میں استعمال نہیں کر رہے آپ کے ویئر کلاوزز کے اندر یا جو آپ کے اوپر سلیکٹ میں جو چیزیں ڈسپلے ہو رہی ہیں ان میں وہ کالمز نہیں آ رہے تو ان کالمس کو ایکسس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو جب آپ ورٹیکل سپلٹ کریں گے تو آپ ان کالمس کو علیحدہ کر دیں گے جو آپ کے ایکسٹرا بیگیج کے کارسپونڈنگ جو ٹیکسٹی کالمس تھے ان کو آپ علیحدہ کر دیں گے تو آپ نے جو پارٹیشن اب بنا لی جس میں ایکسٹرا بیگیج نہیں ہے اور آپ کی کیوری ان کالمس پہ چلتی ہے تو وہ جلدی جواب آئے گا جلدی جواب اس لیے آئے گا کہ آپ ان کالمس کو لے کے نہیں چل رہے جو کہ ہیوی تھے تو ہم جب اس کے ایشوز کے بارے میں بات کریں گے ورٹیکل اسپلٹنگ کے تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ بڑا اہم فیصلہ ہے کہ آپ نے اسپلٹ کہاں لگانا ہے آپ نے اسپلٹ کیسے لگانا ہے ایک بڑا کرٹیکل ڈسیزن ہے ٹھیک ہے جی اور ایک تو یہ بات تھی کہ یہ ہیوی ٹیکسٹی کالمز ہے ایک اور بات بھی ہے کہ مثال کے طور پہ کچھ کالمز ایسے ہیں جن کو آپ کبھی کبھی ایکسرس کرتے ہیں مطلب دے آر ریئر ایکسیسڈ کبھی کبھی ایکسرائز کرتے ہیں تو جن کو ایکسائز آپ کبھی کبھی کرتے ہیں اور بے وہ بہت ہیوی کالمز نہ ہوں لیکن اگر آپ ان کالمز کو ساتھ لے کے نہیں چلتے تو پرفارمنس تو اچھی آئے گی مثال کے طور پہ آپ نے کتنی ریسنگ سائیکلیں دیکھی ہیں کہ جن پہ کیریئر لگا ہوتا ہے جن کے کی پیچھے کیریئر لگا ہوتا ہے شاید کسی میں بھی نہیں ہوتا کیریئر اس لیے نہیں ہوتا کہ کیریئر ریسنگ میں استعمال ہی نہیں ہوتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کہیں ریس کے لیے جا رہے ہوں تو آپ کو سامان اپنا کیریئر پہ رکھ لیں تو یو ریئرلی ایکسس ڈیٹ کیریئر تو جب آپ ریس میں ہوتے ہیں تو اس کیریئر کو استعمال نہیں کرتے تو امید آپ کو میری بات سمجھ آ ہوگی اب میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں تھوڑی سی اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا آج کا لیکچر ٹیکنیکل ہے ہم جس طرح کورس میں آگے بڑھتے جائیں گے یہ ٹیکنیکل لیول میں اضافہ ہوتا جائے گا اور میں پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہاں پہ کچھ لیول میں چینج آئے گا تو میں اس کے دو اہم پوائنٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جی ساتھیو تو ورٹیکل اسپلٹنگ کے بارے میں بات کر رہا تھا تو ورٹیکل اسپلٹنگ کا جو ایک اہم پوائنٹ ہے جس کا میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا وہ ہیڈر سائز تھا ہیڈر سائز کا کیا مطلب ہے جب آپ ٹیبل ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ ٹیبل میں کون کون سے کالمز ہیں ان کالمز کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں وہ کتنے ورڈ کا کالم ہے وہ بائنری کالم ہے یا وہ سنگل ورڈ کا یا ڈبل ورڈ کا یا ٹیکس ٹائپ ہے یا ڈیٹ فارمیٹ ہے کیا چیز ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے دے ڈیفائن اے ہیڈر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو آگ کی رو ہے اس کا ایک ڈیفالٹ سائز ہوگا ڈیفالٹ سائز جو ہے وہ بہت کم بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی دس کلو بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بیس کلو بھی ہو سکتا ہے وہ ہنڈریڈ کلو بھی ہو سکتا ہے تو وہ ویری کر سکتا ہے تو جو آپ کا ہیڈر سائز ہے وہ جتنا بڑا ہیڈر سائز ہوگا جب آپ کیوری رن کریں گے تو وہ پورا کا پورا ہیڈر جو ہے آپ کے سسٹم کے اندر جائے گا آپ ذرا میری بات غور سے سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ کے ہیڈر کا سائز سے ایکس کلو بائٹس ہے ایکس کلو ہے اور آپ کا پیج سائز جو آپ ایک وقت میں لے کے جاتے ہیں مثال کے طور میں بڑی سمپل مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو وہ اگر سے وہ 500 ہنڈریڈ کلو بائٹس ہے یا 500 ایکس کلو بائٹس ہے 500 ایکس کلو بائٹس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک وقت میں پانچ سو روز کو ایک پیج میں ڈال کے سیکنڈری اسٹوریج سے مین میموری میں لے جا سکتے ہیں میری بات سمجھ آپ کو آپ کو میری بات سمجھ چلے میں بات رپیٹ کرتا ہوں میں ذرا آسان کر دیتا ہوں بات کو اگر آپ کے ہیڈر کا سائز ایک کلو بائٹ ہے اور پیج کا سائز فائیو ہنڈریڈ کلو بائٹس ہے تو آپ جو ٹیبل سیکنڈری سٹوریج سے ایک پیج میں ڈالیں گے اس ٹیبل کی پانچ سو روز ایک پیج میں جائیں گے اور وہ پانچ سو روز پھر مین میموری میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد مین میموری میں جا کے آپ کی سیکول تو مین میموری میں چل رہی ہے نا جی آپ کا پروگرام تو مین میموری میں چل رہا ہے وہاں پہ پھر آپ اس کو انالسس کریں گے فلٹرنگ کریں گے جواب نکل کے ڈسپلے کریں گے اب میری بات غور سے سمجھنے کی کوشش کریں میں آسانی کیلئے یہ کہتا ہوں کہ جو ٹیبل جس کا ہیڈر کا سائز ایک کلو بائٹ تھا اس کو میں نے اس طرح اسپلٹ کیا اب وہ اسپلٹ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے وہ اسپلٹ کسی اور ریشو سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو پارٹیشن کا سائز بنا جس پہ آپ نے کیوری چلانی ہے اس کا جو ہیڈر کا سائز بنا وہ آدھا کلو بائٹ بن گیا میرے پاس سمجھ رہے ہیں وہ آدھا کلو بائٹ بن گیا اب جب آپ کیوری رن کریں گے تو جو آپ کا پیج ہے وہ سیکنڈری سٹوریج سے کتنی روز کو لوڈ کرے گا کون بتائے گا اس کا جواب ہاں آپ نے صحیح بتایا اب پانچ سو روز ایڈ نہیں ہوں گی آپ کا ٹیبل سپلٹ ہو چکا ہے جس پارٹیشن پہ آپ کی کیوری چل رہی ہے اس کے ہیڈر کا سائز ایک کلو وائٹ نہیں ہے آدھا کلو وائٹ ہے تو اب آپ ایک ہزار روز کو لوڈ کریں گے پیج کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی پچھلی کیوری اس کو بھی ایک ہزار روز چاہیے تھی تو اس کو دو پیج فالٹ کرنے پڑ رہے تھے چونکہ آپ کے اسپلٹ سے آپ کی پارٹیشن کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے اس لیے جب آپ کیوری رن کرتے ہیں تو اب آپ کا ایک پیج فالٹ ہوگا اس لیے کہ ایک پیج فالٹ کے اندر ہی ہزار روز مین میمری میں چلی جائیں گے تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ورٹیکل پارٹیشننگ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے ہاں ایک بات ذہن میں رہے ورٹیکل پارٹیشننگ میں وہ یہ کہ جب آپ ورٹیکل پارٹیشننگ کریں گے تو آپ کو ایک کالم رکھنا پڑے گا اس پارٹیشن کے بیچ میں دونوں پارٹیشن بلکہ کہ جب آپ اس کو جوڑنا چاہیں پارٹیشن کو تو اس وٹیکل پارٹیشن کو آپ جوڑ سکیں اس کو دوبارہ واپس لا سکے وہ آپ کو ایڈیشنل سٹوریج کرنی پڑے گی عام طور پہ پرائمری کی کا کالم ہی ریپیٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں ورٹیکل پارٹیشننگ کے آخری پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جو کہ اس کا ایک فیچر ہے وہ یہ کہ جو اینڈ یوزر ہے جو ڈسیزن میکر ہے یا اگر کوئی پروگرامر ہے جس نے کچھ کیوریز رکھی تھیں لکھ کے دی تھیں وہ جو کام کرتا تھا اس کے لیے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اس کے اس کو نہیں پتا کہ اس کی ایک پارٹیشن ہے دو پارٹیشن ہے کہ چار پارٹیشن ہے اس کے لیے یہ ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ چیز ہے اس کو تو ایک ہی ٹیبل نظر آئے گا اور وہ ٹیبل اس کو ویو کے تھرو نظر آئے گا تو ساتھیو ایک ویو کریئٹ کر دیا جائے گا اور وہ ویو یوزر کو ایک ٹیبل دکھائے گا بس اس طرح ساری بات ہوگی تو یہ بات ہو رہی تھی ورٹیکل پارٹیشننگ کی اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں تو ورٹیکل پارٹیشن کے جب ہم نے بات کر لی تو ہم اب بات کرتے ہیں پری جوائننگ کی اس کو پری جوائنڈ ڈی نارملائزیشن بھی کہا جاتا ہے پری جوائننگ میں کیا ہوتا ہے پری جوائننگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیبلز جو کہ فریقوئنٹلی آپس میں جوائن کر رہے ہوتے ہیں مطلب آپ چوری ایسی رن کرتے ہیں کہ ٹیبلز کو آپ نے فریکوئنٹلی جوائن کرنا ہوتا ہے جن ٹیبلز کو آپ نے فریکوئنٹلی جوائن کرنا ہوتا ہے ان کو آپ فزیکلی اٹھا کے لوجیکلی نہیں ان کو فزیکلی اٹھا کے اس میں جوڑ دیتے ہیں اب ہاں یہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ اس کا اور ٹیبل کلیپسنگ کا کیا فرق ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر کے آخر میں ہم ٹیبل کلیپسنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے اس کا ٹیبل کلیپسنگ سے بہت بڑا فرق ہے ٹیبل کلیپسنگ آپ نے ان ٹیبلس کے درمیان کی تھی جن میں ون ٹو ون کا ریلیشن شپ تھا آپ کو تھوڑی ٹیبل ایسے ملیں گے مطلب ڈپینڈ کرتا ہے اپلیکیشن ڈومین کا لیکن عام طور پہ جن میں ون ٹو ون کا ریلیشن شپ ہو یا ہم نے ان ٹیبلس کی بات کی تھی کہ جن میں مینی ٹو مینی کا ریلیشن تھا اور اس ریلیشن کو توڑ کے آپ نے تیسرا ٹیبل بنایا تھا اور اس کو کسی کے ساتھ کلیپس یہ بات جنرلی ہم جب پری جوائننگ کی بات کریں گے تو ہم پری جوائننگ میں ون ٹو مینی سینیریوں کی بات کرتے ہیں ون ٹو مینی سینیریو تھوریٹیکل سینئرو نہیں ون ٹو مینی سینیریو وہ ہے کہ جس میں ماسٹر ڈیٹیل ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے اب آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ ماسٹر ڈیٹیل ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے ماسٹر ڈیٹیل ریلیشن شپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک میں بھی آپ کو اس کی شکل بھی دکھاؤں گا تصویر دکھاؤں گا تو بات کافی کلیئر ہو جائے گی آپ کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل بتا دوں گا پھر ہم تصویر پہ جائیں گے تو ماسٹر ڈیٹیل ریلیشن شپ میں ایک ماسٹر ٹیبل ہوتا ہے جس میں کہ آپ کے پاس ماسٹر ریکارڈ جا رہا ہوتا ہے اب آپ کہیں گے یار یہ ماسٹر کو ماسٹر میں ہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بات نہ بنی چلے میں آپ کو ایک مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں آپ کسی اسٹور میں جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے آپ خریداری کرتے ہیں آپ جو وہاں سے خریداری کریں گے آپ کو وہ ایک رسید دیتے ہیں اور اس رسید کا رسید نمبر یونیک ہوتا ہے اگر یونیک نہ ہو تو ڈیٹ کے ساتھ ملا کے آپ ایک کمپوزٹ پرائمری کی بنا سکتے ہیں ہم فی الحال ازیوم کرتے ہیں کہ ہر رسید جو سٹور سے نکلتی آ رہی ہے پچھلے ایک سال سے دس سال سے اس کا یونیک پرائمری کی اس کا رسید نمبر یونیک ہے اب آپ ایک رسید پہ چار یا پانچ آئٹم خرید سکتے ہیں تو ڈیٹا بیس میں آپ آپ چار پانچ تو نہیں بنا سکتے نا کہ ہر آئٹم کے لیے ایک کالم بنا لیں ہر آئٹم تو وہ تو کوئی لمٹ کوئی نہیں ہے کسی ٹیبل میں پچاس کالم ہے کسی میں پچاس ہزار کالم ہے اگر وہ کسی بڑے سٹور کو بلانگ کرتا ہے ٹیبل ریسپونڈ کرتا ہے تو. تو آپ کے ماسٹر ٹیبل میں یہ انٹری چلی جاتی ہے کہ یہ رسید نمبر ہے اس ڈیٹ پہ اتنے روپے پیسے کی خریداری ہوئی تھی اور کن آئٹمس کی خریداری ہوئی تھی وہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں تو ماسٹر ٹیبل کے اندر جو رسید آئی ڈی ہوتا ہے وہ پرائمری کی ہوتی ہے اور ڈیٹیل ٹیبل کے اندر ٹرانزیکشن آئی ڈی کو ہم پرائمری کی لے لیتے ہیں عام طور پہ اس کو آپ وہ ہم اس کے حس, چکر میں نہیں جاتے پرائمری لیتے ہیں کہ نہیں لیتے لیکن میرے حال میں آپ ماسٹر ڈیٹیل کا مطلب سمجھ چکے ہوں گے ماسٹر ڈیٹیل میں ہم ایک اور بات بھی ازیوم کر رہے ہیں اس سینیریو میں کہ جو ریفرینشیل انٹیگریٹی کنسٹرینٹ ہے دیٹ از ازیوم ٹو ایگزٹ ریفرینشیل انٹیگریٹی کنسٹرینٹ کا مطلب کیا ہے یہ ایک لمبی بحث ہے اس بحس میں ہم تھوڑا سا جائیں گے پھر پیچھے ہٹ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹریز ٹیبلس میں جا رہی ہیں وہ کسی ریفرنس سے چیک ہو کے جا رہی ہیں بس اتنی ہی آپ کے لیے سمجھنا کافی ہے اس کے جو ایشوز ہیں وہ میں کافی ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا اگلے لیکچر میں لیکن میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا چلوں کہ جب آپ ڈیٹیل کے جب آپ ماسٹر ٹیبل کو لا کے ڈیٹیل میں اپینڈ کر دیں گے لا کے جوڑ دیں گے تو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر ویلیو جو کہ پہلے شاید اتنی دفعہ نہیں آ رہی تھی چونکہ اب آپ ماسٹر کو میں لے کے آ ہیں تو ویلیوز ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ویلیوز بار بار رپیٹ ہوں گے اور ان ویلیوز کو ریپیٹ ہونے کے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹیل ٹیبل میں اور سپیس چاہیے ہوگی ساتھیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈی نارملائزیشن کے بعد ڈی نارملائز ٹیبل میں جو کہ آپ ڈی ڈیٹیل ٹیبل ہے فالتو سپیس کیوں چاہیے اور اس سے زیادہ انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ کتنی فالتو اسپیس چاہیے یہ ہم اگلے لیکچر میں کافی ڈیٹیل میں اس کو کوانٹیفائی کریں گے کہ اسپیس کیوں چاہیے ہوتی ہے لیکن اس کا جو بڑا سادہ اور جو نئی جواب ہے وہ نئی جواب یہ ہے کہ جب آپ نے ان ٹیبلز کو لا کے اسکوئز کیا جب آپ نے ماسٹر ٹیبل کو لا کے ڈیٹیل میں اسکوئز کیا تو آپ کا جو ڈی نارملائز ٹیبل ہے وہ پہلے جیسا تو نہیں رہا اس میں نئے کالمز ایڈ ہو چکے ہیں اور جو نئے کالمز ایڈ ہوئے ہیں ان کالمس کے ایڈ ہونے سے اس کا ہیڈر سائز بڑا ہو گیا آپ کا جو ڈی نارملائز ڈیٹیل ٹیبل ہے اس کو اب ڈیٹیل ٹیبل کہنا ذرا ذاتی ہوگی کیونکہ اس میں ماسٹر بھی شامل ہو چکا ہے اس کا ہیڈر بڑا ہو گیا ہے چونکہ ہیڈر بڑا ہو گیا ہے اس لیے ہم اس ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ ہیڈر کتنا بڑا ہوا ہے ایک بات بڑی آبیس ہے وہ بات آبیس کیا ہے کہ چونکہ ہیڈر بڑا ہو گیا ہے ہیڈر سائز ملٹیپلائیڈ پلائڈ بائی نمبر آف روز آپ خود نکال سکتے ہیں کہ آپ کو زیادہ اسپیس چاہیے اب کافی دیر سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ماسٹر ڈیٹیل کا آپس کا کیا ریلیشن شپ ہے اور ڈی نارملائزیشن ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے تو ساتھی اب ہم ایک چارٹ کی طرف چلتے ہیں اس چارٹ میں آپ دیکھیں کہ نارملائز سیٹ اپ میں دو ٹیبل ہیں ایک ماسٹر اور ایک ڈیٹیل ماسٹر ٹیبل میں پرائمری کی سیل آئی ڈی ہے پھر سیل کی ڈیٹ ہے اور پھر سیل پرسن ہے یہاں پہ سیل پرسن بھی ہو سکتا تھا سیل پرسن کی آئی ڈی بھی ہو سکتی تھی میں نے ان کو استعمال نہیں کیا جو ڈیٹیل ٹیبل ہے اس میں ٹرانزیکشن آئی ڈی ہے اور سیل آئی ڈی ہے ماسٹر اور ڈیٹیل میں سیل آئی ڈی کے درمیان ون ٹو مینی کا ریلیشن شپ ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ماسٹر ٹیبل میں سیل آئی ڈی صرف ایک دفعہ آئے گی یونیک ہوگی لیکن ڈیٹیل ٹیبل میں سیل آئی ڈی کے کالم میں سیل آئی ڈی ملٹیپل دفعہ ریپیٹ ہوگی تو یہ تو ہو گیا نارملائزڈ ماسٹر ڈیٹیل جب ہم ڈی ٹیبل کو دیکھتے ہیں ان کو جوڑ کے جو کہ آپ کو نیچے دکھایا گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا کا پورا ماسٹر ٹیبل سیل آئی ڈی سیل ڈیٹ اور سیل پرسن تینوں کالم آپ کے ڈینارملائز ٹیبل میں آ گئے ہیں. اور جانتے بوجھتے ڈی نارمولا ٹیبل کا نام ڈیٹیل ٹیبل نہیں کہا گیا ڈیٹیل ٹیبل نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ ٹیبل تو چینج ہو چکا ہے تو ساتھ ہم نے کافی آ, ڈیٹیل میں ایبلز کو دیکھا جو کہ نارملائز تھے اور ڈی نارملائز تھے اور آ, آ, اب میں آپ کو ایک ٹیپکل سینئرو بتاتا ہوں کہ کون سا سینیریو ہے تاکہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں وہ ایسا کیا سینیریو ہے کہ جس میں جو پری جوائن ڈی نارملائزیشن ہے اس کا استعمال ہوتا ہے اور آ, اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں تو ہم ٹپکل سینیریو کی طرف چلتے ہیں ٹیپکل سینیرو جو پری جوائن ڈی نارملائزیشن میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مارکیٹ باسکٹ انالیسز مارکیٹ باسکٹ کیوری بھی ہوتی ہے جس سے کیوری کے تھرو انالیسس کی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کسی سپر مارکیٹ میں جائیں اور وہاں پہ وہ گاڑیاں ہوتی ہیں کارٹس ہوتے ہیں اور ٹوکریاں بھی ہوتی ہیں جس میں آپ چیزیں اٹھا سکتے ہیں تو وہاں سے آپ ایک دو چیزیں تو اٹھاتے ہیں ہیں شاپنگ بیگ وہاں پہ بعد میں سامان ڈالا جاتا ہے شاپنگ بیگ میں شروع میں تو نہیں ہوتا تو آپ آئٹمس خریدتے ہیں اور آپ اس باسکٹ میں ڈالتے جاتے ہیں یا آپ اس شاپنگ کارٹ میں ڈالتے جاتے ہیں اب آپ آئٹمز لے کے کاؤنٹر پہ آتے ہیں وہاں پہ آپ پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ سامان بیگ میں ڈال کے آپ کو دے دیا جاتا ہے ڈسیزن میکر اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں وچ آئٹمس سیل ٹوگیدر کون سے آئٹم ساتھ بکتے ہیں ٹھیک ہے اور نہ صرف کون سے آئٹم ساتھ بکتے ہیں بلکہ یہ بھی جانا چاہتے ہیں کن تاریخوں میں بکتے ہیں اور کتنا ریونیو ہوتا ہے اور ایسے بہت سے سوال ہو سکتے ہیں تو آپ یہ غور کریں ساتھیوں کہ یہ جو آپ کا جو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ہے اس کے اندر تو آپ نے ان کو الگ ہیل کا ریلیشن شب بھی اس کیوری کا جواب چاہیے آپ کو ہر حالت میں آپریشن پڑے گا. اور جب بھی آپ جوائنٹ آپریشن چلائیں گے آپ کی پرفارمنس ایک دم گرے گی پرفارمنس کیوں گرے گی پرفارمنس اس لیے گرے گی ساتھیوں کہ ہم جن ٹیبلس کی بات کر رہے ہیں اور وہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ سے ان میں ڈیٹا لا کے ڈالا گیا ہے لیکن ہسٹوریکل ڈیٹا ہے اس میں اور صرف ایک برانچ کا ڈیٹا اس میں نہیں ہے بلکہ اس میں ملٹیپل برانچز کا ڈیٹا ہے اور اس میں ملٹیپل منتھس کا ڈیٹا ہے اس لیے بڑے آرام سے جو آپ کا ڈٹیل ٹیبل ہے اس میں ملینز آف روز ہو سکتی ہیں اور جو آپ کا ماسٹر ٹیبل ہے اس میں بھی ملینز آف روز ہو سکتی ہیں تو جب آپ ان کو سکویز کر دیتے ہیں ان کو لا کے جوڑ دیتے ہیں ان کو ملا دیتے ہیں لا کے تو ٹیبل سائز تو بڑا ہو جاتا ہے یقیناً اس لیے کہ ریکارڈس کی ریپیٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور جب یہ ریکارڈ کی ریپیٹیشن اسٹارٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اسپیس تو زیادہ لگنی ہوئی ایک اس میں عام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریکارڈ کی ریپیٹیشن کتنی ہوتی ہے یا اس سے پہلے ٹیبلس کے آپس میں تعلق کیا ہے تعلق کی بات میں وہ ون ٹو مینی ریلیشن کی بات نہیں کر رہا تعلق کی بات ود ریفرنس ٹو دیئر سائز ہے تو ایک جملہ میں جو آج پہلی دفعہ استعمال کرنے لگا اس کورس میں جس کو کہ میں شاید بعد میں بھی استعمال کروں گا وہ یہ ہے کہ نو یور ڈیٹا انٹیمیٹلی انٹیمیٹلی کے مطلب یہ ہوا کہ اس سے آپ کا قریبی تعلق ہونا چاہیے جب تک آپ اپنے ڈیٹا کی کریکٹرسٹکس کو نہیں پچھانیں گے جب تک آپ اپنے ڈیٹا کو نہیں جانیں گے آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے تو عام طور پہ جو ریٹیل انوائرمنٹ ہے اس میں ان کا ریشو کچھ اور ہوگا اگر یہ ہیلتھ سروسز کی انوائرمنٹ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اس میں اس کا تعلق کچھ اور ہوگا اگر ہیلتھ سروسز میں اس کا تعلق کسی انڈیویجل ورسز آرگنائزیشن کا ہے تو خیر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا بتاؤں گا آپ کو لیکن عام طور پہ جو ڈیٹیل ٹیبل ہوتا ہے ماسٹر کے مقابلے میں تین سے چار گنا بڑا ہوتا ہے تو یہ ایک ٹیپکل سینیریو ہے تو اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے ایڈنگ ریڈنڈنٹ کالمس ایڈنگ دا کالمس اینڈ ریڈنڈنٹ کالمس یہ دو لفظ یہاں میں نے بولے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے ٹیبل اسٹرکچر کے اندر ایک کالم کو شامل کر دیں گے وہ کالم ٹیبل اسٹرکچر میں پہلے نہیں تھا وہ شامل کر دیا جائے گا اور ریڈنڈنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فالتو کالم ہے مطلب میرا کہنے کا یہ جیسے کہ آپ گاڑی کی مثال ہے گاڑی میں جو اسپیر ٹائر ہوتا ہے وہ ایک حد تک ریڈنڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ گاڑی کے چلنے میں اسپیر ٹائر جو پانچواں ٹائر ہوتا ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اس ٹائر کو پھر بھی آپ رکھتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پہ. تو اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں کہ یہ جو ریڈنڈنٹ کالم ایڈ ہوتا ہے اس کے کیا ایشوز ہیں جو کہ اگلے لیکچر کا حصہ ہیں اور اس کے بارے میں اور کچھ بتاؤں میں آپ کو پہلے میں آپ کو اس ٹیبل اسٹکچر کی تصویر دکھا دیتا ہوں تو اس کے ساتھ یہ سب بات کلیئر ہو جائے گی تو جیسے آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں ہم دو ٹیبلز کی بات کر رہے ہیں ایک ٹیبل انڈر اسکور ون ہے ایک ٹیبل انڈر اسکور ہے ٹیبل انڈر اسکور میں دو کالمز ہیں کالم اے کالم بی ٹیبل underscore اسکور میں بہت سارے کالم ہے لیکن اس میں کالم اے بھی موجود ہے جو کہ ٹیبل underscore اسکور میں پہلے سے تھا اب ہو یہ رہا ہے کہ ٹیبل underscore اسکور اور ٹیبل underscore اسکور ٹو میں جوائن آپریشن چلانے پڑ رہے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو جو کالمز اس جوائنٹ آپریشن میں انوالو ہو رہے ہیں آپ نے ان کالمس کو اٹھایا جو کہ کالم سی تھا ٹیبل انڈر اسکور میں اور اس کو اٹھا کے آپ نے غور کریں عزیز طلبہ و طالبات کہ ٹیبل انڈر اسکور میں کوئی چینج نہیں آیا لیکن ٹیبل انڈر اسکور ڈیش جو ہے وہ پچھلے ٹیبل سے بڑا ہو گیا اس کے کیا ایشوز ہیں اس کی کیا پرابلم ہیں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تو ساتھ ہم بات کر رہے تھے ایڈنگ ریڈنڈنٹ کالمس کے بارے میں تو اس میں ایک بات جو آپ نے نوٹ کی ہوگی وہ یہ تھی کہ جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں ملینز آف روز ہیں جو کہ بلینز بھی ہو سکتی ہیں تو کالم کو ایک ایڈ کرنا صرف ایک کالم آپ ایڈ نہیں کر رہے بلکہ آپ ایک ملین ریکارڈس کے کورسپونڈنگ ایک ایٹریبیوٹ کا اضافہ کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا بھی ہے تو یہ صرف ایک طریقہ نہیں ہے میں آپ کو دوسرے طریقے کے بارے میں بتاتا ہوں اس کا نام میں نے رکھ دیا ہے موونگ ریڈنڈنٹ کالمس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں موونگ ریڈینڈنٹ کالمس تو شاید اتنا آپ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں میں نے اصل میں اس ٹرمنالوجی کو لے کے ساتھ چلا ہوں جو ایڈنگ ریڈینڈنٹ کالم کی ٹرمنالوجی تھی میں اس ٹرمنالوجی کو لے کے ساتھ چلاؤں ورنہ اس کا جو مناسب لفظ تھا یا ٹائٹل تھا وہ شاید یہ ہونا چاہیے تھا کہ موونگ دا کالمس تو ریڈنڈنسی کے ریفرنس کے ساتھ لنک بنانے کے لیے میں نے یہ جملہ استعمال کیا مقصد کیا ہے اس کا مقصد اس کا یہ ہے کہ بجائے آپ ایک نیا کالم ایڈ کریں اور بہت زیادہ اسپیس بڑھا دیں آپ کالم کو موو کر دیں جس کالم پہ آپ جوائن چلا رہے تھے جو کالم آپ کو جوائن کے لیے چاہیے تھا آپ اس کالم کو اٹھائیں اور اس کالم کو ٹیبل انڈر اسکور جو جس ٹیبل میں بھی آپ کو وہ چاہیے تھا ٹیبل انڈر اسکور سے کالم آپ کو ون میں چاہیے تھا یا جو بھی صورت حال تھی آپ کالم اٹھائیں اور جہاں آپ کو چاہیے اس کو جا کے اپینڈ کر دیں جوڑ دیں کالم کو موو کر دیں تو فائدہ کیا اس کا فائدہ اس کا پہلے والا ہی ہے کہ جب آپ نے جوائن آپریشن کرنا ہے تو آپ نے دو ٹیبلز میں جوائن نہیں کرنا بلکہ آپ نے ایک ایسے ٹیبل کو کیوری کرنا ہے جہاں پہ کالم پہلے سے لگا ہوا ہے یہ کچھ ملتی جلتی بات تو نہیں ایسی کوئی چیز پہلے تو نہیں پڑھی آپ نے یہ بڑی حد تک پری جوائن ڈی نارملائزیشن والی بات ہے جہاں پہ آپ نے پورے ٹیبل کو اٹھا کے دوسرے سے جوڑ دیا تھا یہاں آپ کالمس کو سلیکٹولی اٹھا کے ٹیبل سے جوڑتے ہیں اس کی ایگزامپل کیا ہے اس کا سنیریو کیا ہے میں آپ کو اس کا اگزامپل سنیریو بتاتا ہوں اس کا سنیریو یہ ہے مثال کے طور پہ کہ آپ کا ایک فورن کی ریلیشن شپ ایک ٹیبل کے ساتھ ہے جس میں کسی پروڈکٹ کی ڈسکرپشن پڑی ہوئی ہے اور جس ٹیبل میں آپ کا ڈیٹیل ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس ٹیبل سے آپ جوائن چلاتے ہیں اس ڈسکرپشن کے ٹیبل کے ساتھ اور جو فورن کی ریلیشن شپ ہے اس کو استعمال کر کے وہ ڈسکرپشن اٹھا لیتے ہیں ہو سکتا ہے کسی پروڈکٹ کے بارے میں ڈسکرپشن ہو تو آپ کو بار بار یہ جوائن آپریشن کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو جب آپ نے ڈسکرپشن کے کالم کو اٹھایا اور اس ٹیبل سے لا کے جوڑ دیا جس کے ساتھ جوائن کرنا پڑ رہا تھا تو جوائن کا تو مقصد وہ جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا اور آپ کو پرفارمنس بھی ملنا شروع ہو گئی تو یہ تھا اس کا پوائنٹ کہ آپ انسٹیڈ آف ایڈنگ ریڈنڈنٹ کالمس آپ کالمس کو موو کر دیں اور میں نے آپ کو مثال سے یہ سمجھا بھی دیا کہ کیسے اور کیوں کر موو کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک ہم بڑی عجیب سی بات کرنے لگے ہیں جو کہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں چل کے بتاؤں گا کہ اس میں ایک بڑا سرپرائزنگ قسم کا سینئرو بھی نکل آتا ہے وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیا ہے اس کا سرپرائزنگ سینیریو کیا ہے سرپرائزنگ سینیریو اس کا یہ ہے کہ جب آپ نے کالم کو موو کیا تو جس ٹیبل میں آپ نے کالم کو موو کیا اس کا آپ نے ہیڈر سائز بڑھا دیا میری بات سمجھ رہے آپ نے اس ٹیبل کا ہیڈر کو بڑا کر دیا جب آپ نے اس ٹیبل کے ہیڈر کو بڑا کر دیا ٹھیک ہے جی تو جو کیوریز اس کالم کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، ان پہ آپ نے ایڈیشنل لوڈ ڈال دیا غور کریں ساتھوں غور یہ میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا ورٹیکل اسپیٹنگ کے کانٹیکسٹ میں بھی کہ بیسکلی ایک طرح یہ سمجھیں کہ آپ نے ایک حالات میں ورٹیکل اسپلٹنگ کا کنورس کر دیا آپ نے آپ ایک ایسے کالم کو اٹھا کے لے آئے ہیں ان کیوریز کے اوپر زور ڈالنے کے لیے جو کیوریز اس کالم کو استعمال نہیں کر رہی تھیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ بڑا عجیب سا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ کیوریز کی پرفارمنس تو امپروو کر جائے گی وہ تیز چلنا شروع ہو جائیں گی لیکن کچھ کیوریز کی پرفارمنس ڈیگریڈ کر جائے گی وہ کیوریز سلو چلنا شروع ہو جائیں گی یہ آپ کو ڈینارملائزیشن کا نقصان ہو گیا میں کہتا ہوں نقصان نہیں ہوا میں غلط کہہ رہا ہوں کیا استاد تو غلطی نہیں کرتے اصل میں یہ نقصان اور فائدہ ریلیٹو ہے کوئی سنیریو ایسا ہو سکتا ہے کیوریز کی انوائرمنٹ ایسی ہو سکتی ہے کہ جہاں ایسی کیوریز جو نقصان اٹھائیں وہ بہت کم ہو بہت انفریکوئنٹ کیوریز ہوں بہت انفریکوئنٹ ہو تو اس صورت میں ہم اس کو نقصان نہیں کہیں گے بھئی اگر نائنٹی پرسینٹ آف دا کیوریز بینیفٹ فرام دس کالم مومنٹ تو کیا برائی ہے اور وہ جو نائنٹی پرسینٹ آف دا کیوریز تھیں بہت فریکوینٹ کیوریز ہیں ہاں اس میں ایک بات جو آپ نے غور سے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریفرنشل انٹیگریٹی کنسٹینٹس تھے ان کا خیال رکھنا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ریفرنشل انٹیگریٹی کنسٹینٹ ہے اس کو آن رکھنا ہے کہ اس کو آف رکھنا ہے اب یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے اس فیلڈ کی بڑی لمبی بحث ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن میں آپ کو مخصر طور پہ یہ بتاؤں گا کہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آر آئی کنسٹینٹس آن ہونے چاہیے آر آئی آن کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایسے ریکارڈ سسٹم میں نہیں جائیں گے جن کو کہ جو کہ ریپیٹنگ تھے اور آپ نے کوئی پرائمری کی یا کوئی یونیکنس انفورس کی ہوئی تھی یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے حق میں بولتے ہیں میرے خیال میں یہ پیورسٹ اپروچ ہے میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ میں پیورسٹ نہیں ہوں آپ کی ذاتی رائے میرے بارے میں فرق بھی ہو سکتی ہے اور اس کو آف رکھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے وہ پرفارمنس کا ہے کہ جب آپ ایک ملین روز کے ٹیبل میں اگر آپ آ رہے کنسٹینٹ کو انفورس کرنے کی کوشش کریں گے وہ تو پرفارمنس کو گرا دے گا اس لیے کہ اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ یہ جس کالم میں انٹری ہو رہی ہے وہ ریپیٹنگ تو نہیں ہے تو یہ ایک ہم میں نے آپ کو بتایا کہ جو موونگ کالمس تھے اور جو ریڈنڈنٹ کالمس تھے اس کے کیا فائدے نقصان ہیں اس کی ڈیٹیل کافی ڈیٹیل ہم اگلے لیکچر میں کریں گے میں آپ کو مختصر طور پہ ایک اور چیز بتاتا چلوں میرا تو خیال تھا کہ میں آپ کو اور ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کچھ اس کے بارے میں میں نے بات آپ سے شروع میں کی تھی ویسے وہ تھی ڈرائیوڈ ایٹریبیوٹس ڈرائیو ایٹریبیوٹس کی میں آپ کو بڑی تھوڑی سی مثال دوں ایک سے مثال دیتا ہوں میں آپ کو ایک چارٹ دکھا دیتا ہوں اگر موقع ملا تو میں ڈیٹیل بھی بتاؤں گا چارٹ میں آپ کے سامنے ایک ٹیبل آ گیا ہوگا یہ جو آپ ٹیبل دیکھ رہے ہیں ایک اس میں بزنس ویو ہے بزنس ویو ہے آپ کے ڈیٹا بیس کا جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہے اور ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ویو ہے جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہے آپ نے یہ کیا کہ اسٹوڈینٹ کی ایج نکالی آپ نے ایج کیسے نکالی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے جو کرنٹ ڈیٹ تھی اس میں سے ڈیٹ آف برتھ کو مائنس کیا اور آپ کے پاس ایج آ گئی یہ آپ نے کالم ایڈ کر دیا ٹیبل کے اندر اسی طرح آپ نے جی پی اے نکالا اور اس کو بھی ایڈ کر دیا یہ ڈرائیو ڈریبیوٹس ہیں تو ساتھیو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا وقت ختم ہو گیا بتانا میں نے بہت کچھ تھا اور میری ہر وقت یہی کوشش ہوتی کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بتا سکوں تو جو آپ کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں آپ ای میل بھیجیں پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان کے جواب دیے جائیں تو اس کے ساتھ میں آپ سے جانا چاہوں گا خدا حافظ